بسم اللہ الرحمن الرحیم نواسیما مکتوب ناپانی کی حسرت اور جمعے کی دعاؤں کے بیان میں عزیز بھائی شمس الدین معلوم ہو کہ اگر پچاس بار ننگے سر اور ننگے پاؤں شوق و ولولے کے ساتھ مشرق سے مغرب تک سفر کرو اور اپنے وطن سے مکہ اور مدینہ جاؤ اتنا مفید نہیں جتنا نہ پانے کی حسرت مفید ہے اس بات پر ایک لمحہ غور کرو خدا کی قسم کوئی درد اتنا پیارا نہیں جتنا اپنی حسرتوں کے روز نامچے کا مطالعہ کرنا اور وہ کون سا آدمی ہے جس کو یہ درد میسر نہیں چاہے ساری زمین و آسمان کا سالکی کیوں نہ ہو اس معنی کو خواجہ اتار رحمت اللہ علیہ نے یوں کہا ہے مصنوی بسے سودائی تقوین نچتیم کنو از خام کاری نیم نچتیم بسے اندوہ گونا گون بخور دیم بسے برخاک خفتہ خون بخور دیم بسے چوں ان خانہ رفتیم بسے ہمچون مگس افسان گفتیم گہے زنار ترسایانے ببستیم گہے در دیر ترسایانے نشتیم بسے ایں در درما بجستیم کنو از گر دست از جاں بشتیم بسے گفتیم و دل آرام نگرفت بسے رفتیم او رہ انجام نگرفت ہم نے بہت کچھ اس علم کا سودا پکایا مگر اب تک اپنی خامکاری کی وجہ سے کچے اور نیم پختہ ہی رہے ہم نے کئی طرح کے بڑے بڑے غم اٹھائے برسوں خاک پر پڑے ہوئے خونے جگر پیتے رہے ہم نے مکڑیوں کی طرح بہت کچھ جالا تنا اور مکھیوں کی طرح بھن بھناتے اور افسانہ کہتے رہے کبھی یہودیوں کی زنار گلے میں ڈالی کبھی بتخانوں میں دھونی مار کر بیٹھے ہم نے بہت کچھ اس درد کا علاج ڈھونڈا لیکن اپنے ہی آنسوؤں میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہم نے بہت کچھ کہا لیکن دل کو آرام نصیب نہ ہوا اور بڑے بڑے راستے طے کیے لیکن منزل پر نہ پہنچ سکے اے بھائی اس دنیا میں جسے حسرتوں کا روز نامچہ دے دیا گیا ہے اس کے حق میں اکرا کتاب کا اپنے اعمال نامہ پڑھتے رہو کا خطاب نقد حال ہے جس کے سینے میں نہ پانے کا ڈر درد ڈال دیا گیا ہزار قیامتیں اس کے دل پر ٹوٹا کرتی ہیں اور جس کی ہمت کو قیامت خیز بجلیوں کے سپرد کر دیا گیا ہے اسے موت کا مزہ چکھا دیا ہے جس کی ظاہری آلودیوں کو باطن کی پاکیزگیوں میں مشغول کر دیا ہے اسے دنیا سے نکال کر آخرت میں پہنچا دیا ہے وہ جب تک اس زمان و مکان کی قید میں رہے آزادی کی یہ دولت نہ دیکھ سکے جو انہوں نے عالم رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھی اگر ان بزرگوں کے سروں پر چڑیاں بیٹھ جاتی تو ان چڑیوں کو خبر نہ ہوتی کہ کسی جاندار پر بیٹھی ہیں یا کسی بے جان پتھر پر جانتے ہو ایسا کیوں تھا یہ آخرت والے کشتہ ہو چکے تھے محض جسم کے اعتبار سے اس دنیا میں تھے ان کا دل آخرت میں لگا ہوا تھا ان کی زندگی اسی درد و افسوس اور شوق و تمنا میں گزرتی تھی کہ کب وہ وقت آئے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جہاد میں تشریف لے جائیں اور ہم اپنی جانیں دشمنان دین کی تلواروں کے سامنے رکھ دیں تاکہ جس طرح باطنی طور پر ہم آخرت میں ہیں ظاہری طریقے سے بھی آخرت میں پہنچ جائیں حضرت عمر رضی اللہ مکے سے باہر میدان میں نکل آتے زمین پر لوٹتے اور گریا اوزاری کے ساتھ اپنی موت چاہتے اور کہتے الہی جس چیز کی مجھے حاجت ہے میں خلق سے نا امید ہوں اور جہاں تک خلق کی ضرورتوں کا مجھ سے تعلق ہے وہ مجھ سے نا امید ہیں اس لیے مجھے ان کے ساتھ اور ان کو میرے ساتھ وابستہ نہ کر میری جان لے لے تاکہ میں اپنی قید اور اپنے عہد سے چھوٹ جاؤں اور حضرت علی ابی طالب رضی اللہ عنہ جن کی شجاعت و بہادری پر اسلام کے نامبری کی کو فخر و ناز تھا مناجات کے درمیان اپنی ریش مبارک پر ہاتھ پھیرتے اور بصد شوق دعا کرتے خدایا کسی بدبخت کو میرے اوپر کیوں مسلط نہیں کر دیتا کہ میری داڑھی کو میرے ہی خون میں رنگ دے تاکہ میں اپنی شجاعت و جوامردی مردی کے نام و نمود سے چھوٹ جاؤں قطع ہر کسے راکے کے جہاں دردیست درد او اور اب نزد او راد وسط دار درد درد مندان چیست نظر لا لاہ ست جس کسی کو دنیا میں درد ہے تو اس درد کی دوا بھی اسی کے پاس ہے درد مندوں درد مندوں کی درد کی دوا کیا ہے لا لاہ اللہ کی ایک نظر حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص تھا جس کی یہ تمنا تھی کہ موت آنے سے پہلے ہی وہ مر جائے جب حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کی روح قبض کرنے آئیں تو اسے بے جان دیکھ کر حیران رہ جائیں اس کو خطاب کیا گیا کہ بندہ میری اتنی آرزو اور تمنا رکھتا ہے کہ انتظار کی طاقت نہ تھی قرآن پاکیا اے نفس مطمئنہ راضی برضا ہو کر اپنے پروردگار کی طرف رجوع ہو جا اے روح تو غالب میں بند ہو کر رہ گئی ہے اور اے غالب ت نے روح کے ساتھ رشتہ جوڑ لیا ہے لو اب سفر تمام ہو گیا ہر شخص اپنے وطن کی طرف لوٹ رہا ہے کیونکہ نیا چاند وہی بہتر ہے جو اپنے آسمان سے نکل آئے شیر ہر چند عزیز بود آئے جائے دیگر باز آئی کہ ماہ بر آسمان نکو نکوتر دوسری جگہ تو کیوں ات دوسری جگہ تو کتنا ہی عزیز کیوں نہ رہا ہو اب واپس لوٹ آ کیونکہ چاند آسمان ہی پر بھلا معلوم ہوتا ہے کام خدا کی مہربانیوں کا مشاہدہ کرنا زمانہ خلوت کا زمانہ اور یہ وقت مصالحت کا وقت ہے پیچھے رہ جانا اچھا نہیں را تم مردیا ہم تجھ سے خوش اور تو ہم سے خوش اسی راز کو اس میں بیان کیا گیا ہے ربائی نوروز بساتے شادی افغندہ بدشت بلبل بگلے شگفتہ تر عاشق گشت آمد گہے آنکاہ عہد با تازہ کنیم بد انچا بد اے سنم گزشت انچا گزشت نوروز کا دن آ گیا صحرا میں شادمانی کا فرش بچھا دیا گیا بلبل خوب کھلے ہوئے پھولوں پر فریفتہ ہو گئی اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے عہد و پیمان کو اثر نو تازہ کریں اے میرے محبوب جو ہوا وہ ہو چکا اور جو گزر گیا وہ گزر گیا اس بارگاہ کے اکثر جوان مرد جب اس دنیا سے باہر جاتے ہیں تو حسرت نایافت سے جو درد جگر ان کو حاصل ہوتا ہے اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں بزرگوں نے فرمایا ہے کہ درد نایافت مجبوروں اور آجزوں کے لیے یافت کی مسرتوں سے بڑھ کر ہے ربائی آن را کے بقائے او از ومی باشد حیران شدہ در لکھائے اومی باشد پیوسطہ توجہ دل خستہ را او در کعبہ بت خانہ بدمی بد باشد انسان کی زندگی جس کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے وہ حیران و پریشان اسی کو تکا کرتا ہے اس کے ٹوٹے ہوئے دل کی پوری توجہ کعبہ میں ہو یا بدخانے میں ہمیشہ اسی کی طرف رہتی ہے خیبر کی فتح کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دوستوں میں سے ایک آدمی ایک بکری کے بچے کا کان پکڑ کر کھینچے لا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی طرف دیکھ کر فرمایا اے ابن عمر رضی اللہ اس بکری کے بچے کو اس آدمی کے قید میں مجبور دیکھتے ہو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ دیکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے آزاد مرد بھی ہوں گے جو میدان قیامت میں آئیں گے اور ان کے مضبوط ہاتھوں میں دوزخ کے ساتھ طبقے اس بکری کے بچے سے کہیں زیادہ مجبور اور مقید ہوں گے جو اس مرد کے ہاتھ میں ہے دوزخ کا کام ہوا پرستوں کو جلانا ہے جن کے گوشت و گوشت و پوشت لقمہ حرام سے پیدا ہوئے ہیں صدیقوں اور متقیوں کے سامنے دوزخ کی کیا مجال کے ذرا بھی ہل سکے ان بزرگوں کا حال جو تم سنتے ہو یہ نہ پیغمبر تھے نہ فرشتے بلکہ ہمارے ہی جیسے آدمی تھے خدائی باتوں کی آرزو مندی نے ان کا دامن پکڑا اور اس کی تمنا میں انہوں نے اپنی نیاز پیش کی اور اپنے دعوے کو دلیلوں سے ثابت کیا تم بھی ایسا ہی کرو اگر تم چاندی سونا نہیں رکھتے تو اس کے نام پر لٹاؤ کہ اس کے نام پر لٹاؤ تو زندگی تو رکھتے ہو کہ قربان کرو اور کوئی چیز تمہیں روک نہ سکے اپنے عہد کو پورا کرنے کے لئے مستعد ہو جاؤ جو تم نے دین کے راستے میں کیا ہے تاکہ کوئی شخص تمہارے اوپر دعوی نہ کر سکے اور دین کے راستے میں تمہارے سامنے جو ہجاب ہیں ان کو اٹھا دو عرصہ ہوا کہ بتایا جا چکا ہے کہ یہ وہ راستہ ہے جس میں خود کو ہلاک کیے بغیر منزل تک نہیں پہنچ سکتے دین کی راہ میں نفس کا ہلاک کرنا ہی منزل ہے پہلے ہی اپنے کو ہلاک کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تب اس راستے میں قدم رکھو ورنہ اپنی زحمت کو دین داروں کے حلقے سے باہر نکال لو تاکہ مردان خدا کے لئے راستہ صاف ہو جائے مصنوی ظہور بگزد قدم در راہ دین رن بت است این نفس کافر بر زمین زن تو گر مرد رہی در رہ فروشو قدم در نا قدائے راہ اوشو گرد گویند سردر در راہ ماباز زہ شادی نو دستار از سرانداز انداز پہلے اپنی خودی کو چھوڑ تب اس راستے میں قدم رکھ تیرا یہ نفس کافر ہی بت ہے اس کو زمین پر دے مار اگر تو اس راستے کا مرد ہے تو اسی راستے میں گم ہو جا اور قدم رکھا ہے تو اس کے راستے میں اپنی جان فدا کر دے اگر تجھ سے کہیں کہ میرے راستے میں سر دھڑ کی بازی لگا دے تو یہ بڑی خوشی کا مقام ہے فوراً اپنی دستار سر سے اتار کر پھینک دے اب اگر تو دیکھے کہ اس راستے کا تو مرد میدان نہیں ہے تو لازم ہے کہ اس راستے کے کسی مرد کا دامن تھام لے اور اسی کا ہو جا کیونکہ ہر ہر شخص ماں کے پیٹ سے بادشاہ نہیں پیدا ہوتا ہوتا زمانے میں بادشاہ ایک ہی ہوتا ہے باقی سب لوگ اسی کے سایہ عاطفت میں زندگی بسر کرتے ہیں اے بھائی دین کا غم اٹھانا کوئی معمولی بات نہیں تم نے سنا ہوگا کہ روئے زمین پر جتنے بھی جنوس وحشی جانور اور چرند و پرند تھے سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے متی و فرما بردار تھے اس پر بھی ان کا یہ حال تھا کہ دین کی طلب میں جلتے رہتے اور جو کچھ ان کے پاس تھا دین کے لیے تھا یہ نہ سمجھنا کہ دنیا سلیمان علیہ السلام کے عیش و تنعم کے لیے تھی ہرگز نہیں دنیا ان کے دین کی خدمت کے لیے تھی اور ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے صحبت اور چیز ہے اور خدمت اور چیز بڑے آگ کے دریا سے گزرنا پڑتا ہے تب کہیں خدمت سے صحبت نصیب ہوتی ہے جب اس چونٹی کی آواز سنی تو ہوا کو حکم دیا کہ ان کے تخت کو وہاں اتار دے اور چالیس دن چالیس رات دن اس چونٹی کی صحبت اختیار کی اور اس سے سمدیت کے اسرار سنتے رہے اس سے تم کو جاننا چاہیے کہ خداوند سبحانہ و تعالی نے اپنی مخلوقات کے ساتھ ایسے اثرار پوشیدہ فرمائے ہیں کہ ہر شخص کو ان کی خبر نہیں اور اگر کسی کو اس میں شبہ ہو تو قرآن پاک کی زبان سے سنو یُوسب بہلّہ محفل سماوت و محفل ارد زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی تصبیح کرتی ہیں اور سنو و ان منشی ان اللہ یوسب بیہو بحمد اور کوئی چیز ایسی نہیں جو حمد کے ساتھ اس کی تصبیح نہ کرتی ہو خود مدعی نے بھی یہ ضرور پڑھا ہوگا وما یا علم و جنوب رب کے کا اللہ ہو تمہارے پروردگار کے لشکر کو سوائے اس کے اور کوئی نہیں جانتا نقل ہے کہ داود علیہ السلام محراب میں نماز ادا کر رہے تھے ایک چونٹی سامنے سے گزری آپ نے ہاتھ اٹھایا کہ اس کو سجدے کی جگہ سے ہٹا دیں اس چونٹی نے فریاد کی کہ اے داود یہ کیا زیادتی ہے کیا میری بندگی برگاہ خداوندی میں تمہاری عبادت سے کم ہے حضرت داؤد علیہ السلام رونے لگے اور کہا خدا مخلوقات عالم کے ساتھ کیا سرمایہ لے کر زندگی بسر کروں حکم ہوا تقوی کو اپنا شعار بناؤ تاکہ کوئی شخص تم سے رنجیدہ نہ ہو مخلوق کے گوشت و پوست اور ظاہری صورت پر نظر نہ ڈالو بلکہ ان کی خلقت کے اثرار کو دیکھو اگر ہم ایک چونٹی کو حکم دیں کہ اپنے سیاہ لباس سے باہر آ تو اس چونٹی کے سینے سے توحید کے وہ اثرار ظاہر ہوں, ہوں گے کہ کائنات محدین م... آ... کائنات محدین مارے شرم کے سر جھکا لیں یہی راز تھا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں فرماتے اشیا ارے فل اشیا اکما ہیا, ہیا اپنی مخلوقات کو مجھے اسی طرح دکھلا جیسے وہ فلحقیقت ہیں موسا علیہ السلام پروردگار کی مناجات میں ایسے بے خود اور سرشار ہوئے کہ دوسرے دن تک اس کا سرور و خمار باقی رہا آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کسی مخلوق کو یہ دولت نصیب نہ ہوئی ہوگی جو کل رات مجھے نصیب ہوئی اسی وقت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا اے موسا اس بیابان میں کوئی ایسا بھی ہے جو صدیقوں کے درد دل کا علاج کرے موسا علیہ السلام ایک جگہ پہنچے اور ایک منڈک کو پانی میں ٹرٹر کرتے ہوئے پایا جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو بولا اے موسیٰ میں تو دیر سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں کہ تمہارے دل میں جو غرور اور پندار پیدا ہوا ہے اسے نکال دوں دیکھو ہرگز ہرگز اپنی یقتائی کا دعویٰ نہ کرنا کل رات اللہ تعالی کے دربار سے جو تحفہ تمہارے پاس آیا تھا وہ میں نے ہی تم تک پہنچایا تھا پہلے وہ مجھے عنایت کیا گیا اس کے بعد تم کو ملا ہے یاد رکھو اب کبھی ایسا خیال اپنے دل میں نہ لانا ہاں اے بھائی اس کے دربار کی یہی شان ہے کہ کسی کو دوزخ میں ڈال کر ادب سکھاتے ہیں کسی کو چونٹی کے ذریعے اور کسی کو مینڈک کے ذریعے سے جب موسا علیہ السلام نے اس میںھک کی مہربانیاں دیکھیں تو جان لیا کہ خدا کی طرف سے میرے اوپر مقرر کیا گیا ہے اپنے سر سے تاج سربلندی اتار دیا اور کہا اے گماشتہ حق اپنی ہمت سے میری امداد کر اور میرے درد و غم کی یہ کہانی بارگاہ رب العزت میں عرض کر دے جیسا کہ کہا ہے مصنوی زہ غرت کے جاں حیران بماند خرد انگشت دردنداں بماند درے مسدود شدند شد نتوان کشادن کے انگشت برو نتوان نہادن نہ زین, زین راز آگاہ نہ آمد خبردار زا ازیں راہ چنا گم کردہ ان سر پی راز کہ سرموے نبیند ہیچ کسباز اس کی کیا عزت و شان ہے کہ جان حیرت میں پڑ گئی ہے عقل و خرت انگشت بدندہ رہ گئے ہیں جو دروازہ بند ہو گیا ہے وہ کھل نہیں سکتا اس پر تو انگلی رکھ دینا بھی محال ہے ہر وہ شخص جو اس راستے پر چلتا ہے اس راست سے واقف نہیں اور نہ ہر آنے والا اس راستے سے آگاہ ہوتا ہے راز کو پوشیدہ رکھنے کے لیے رازداروں کو ایسا چھپا لیا ہے کہ کوئی ان کا ایک بال بھی نہیں دیکھ سکتا حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو شخص جمعے کے دن حضرت پیغمبر علیہ السلام پر سو مرتبہ درود بھیجے گا خداوند وند اس کی سو حاجتیں پوری کر دے گا ستر دنیا کی اور تیس آخرت کی یا تیس دنیا کی اور ستر آخرت کی اور درود اس طرح پڑھے الحم صلی علی سید صلیٰ علی محمد ابد و حبیب کا و نبی کا و رسول کا رسول و علیہ و بیرک و اور بزرگان دین کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص جمعرات کو دو رکاط نماز ادا کرے جو سورج جی چاہے ملا کر پڑھے سب نماز سے فارغ ہو تو ایک ہزار ایک مرتبہ ان کلمات کو پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے گا کلمات یہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت تو العلی العظیم و تبکل تو ایک ہزار ایک مرتبہ پڑھ چکے تو حضرت خواجہ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ اور حضرت خواجہ حبیب عجمی کو شفیع لائے جو حاجت اس کی ہوں گی اللہ تعالی سب پوری کرے گا اور چاہے کہ درود مذکور ہر شب جمعے کو برابر پڑھتا رہے اور کبھی ناگا نہ کرے تو اس کے فوائد و ثمرات بہت ہیں والسلام